باپ باپ بھائی سے باپ بیٹے سے بیٹے بیٹا باپ سے بیوی شوہر سے شوہر بیوی سے سے بھائی بھائی سے, بہن بھائی سے بھائی بہن سے سب بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کوئی کسی کا پورسان حال نہیں ہوگا قیامت کے فتنے سے پہلے نیک عمل کر لو جب قیامت کا فتنہ آئے گا تو تم نیک عمل نہیں کر پاؤ گی میرے بھائیو یہ قیامت کا منظر بھی اور موت کی وہ سات چیزیں بھی اور موت کا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کل یہ موضوع سیرت نبوی اور سنت نبوی پر ہوگا اور یہ بتایا جائے گا کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے اور ہم صحابہ کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا ہم تسلیم کرتے ہیں اور صحابہ کا مقام کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آئیے ہم سب دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بار اللہ تو ہماری خطاؤں کو ماں فرما دے گی اللہ ہم جمی مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دیں ہم تو سے دعا کر بھکاری ہیں اور جو لوگ اور مانگ ہیں وہ تو خود تیرے بھکاری رہے ہم بھکاریوں سے کیا مانگیں اللہ دینے والا تو اللہ آج ہم اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ بھی گناگر ہمارا دامن بھی گناگر آئے اللہ ہمارے ہاتھ نہ پاک ہمارا دامن نہ پاک پاک کو تیری ابارے لا ہم کو بھی پاک کر دے بار اللہ ہمارے ہم اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل رہے ہیں آئے اللہ ہمارے توبہ سے اور اللہ ہمارے گناہوں کی سیاہی کو دھل دے آئے اللہ جو بھی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے آئے اللہ ہمارے بہت سے جماعتی بھائی آج بند ہیں چیلوں میں اور قیدی بن کے رہ رہے ہیں حالانکہ وہ بے قصور ہیں اور ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگے ہوئے ہیں بار علا تو ان کی پریشانیوں کو آسان فرما دے آئے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے آئے اللہ ان کو جیل سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہموار فرما دے آئے اللہ ان کو جیل کے اندر کوٹریوں سے نکلنے کے لیے تو غیب سے مدد فرما دے آئے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ صرف تیرے لیے رسوا ہوئے ہیں آئے اللہ وہ تیرے نام پر رسوا ہوئے بار اللہ تو کی غیر سے فرمان آئے اللہ وہ بے قصور ہیں اور تو اچھی طریقے سے چانتا ہے آئے اللہ تو, کے! تو آج ہمارے تمام احباب کے کانوں میں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے کہ وہ بے قصوروں کے ساتھ انصاف کرنے والے بن جائیں آئے اللہ ہم تو سے دعا کرتے ہیں جو اولاد نہ فرمان ہے اپنے والدین کیونکو والدین کا فرما بردار بنا دیں آئے اللہ جو والدین اپنے اولاد کے ساتھ حقوق پورا نہیں کرتے ان کو بھی پورے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرما آئے اللہ جو شرابی ہیں جو کبابی ہیں اور جو نشے کی چیزیں استعمال کرتے ہمیں ان سے نجاتا فرما دے آئے اللہ ہمیں ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما آئے اللہ ہم کو حلال اس کمانے کی توفیق دے آئے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما اللہ موت کا جو منظر ہم نے کیا اللہ اس کو ہمارے سامنے چوبیس گھنٹے کے لیے ہم کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیقت فرما موت کو سامنے رکھ کر ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آئے اللہ یہ موت جو یقینی ہے اور ہر حال میں آئے گی آئے اللہ اس موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس زندگی کے لیے ہم کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما ہم کو پکا سچا نمازی بنا لے آئے اللہ ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے آئے اللہ آج جو مسلم اسلام کو برباد کرنا چاہتے ان کو بھی پورے پورے اسلام میں داخل فرما دے آئے اللہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اسلام کو پڑھنے لگے اللہ! ان کے سمجھنے بے میں توفیق عطا فرما ان کو بھی اسلام کی تعلیم سے راستہ فرما دے اے اللہ امریکہ قرآن کا غلط تفصیل اور تشریح کر کے اس کو کویت اور دوسرے عرب ممالک میں بھیجنا چاہتا اللہ امریکہ کے اس ناپاک इरादे کو مٹیا میچ کر دے اے اللہ اس کے ناپاک ارادوں کو اس کو نابود کر دے اے اللہ اس کے ناپاک ارادوں کو کبھی پائے تکمیل تک نہ پہنچنے دینا اے اللہ ہم تو तुझसे دعا کرتے ہیں جو بے روزگار ہیں ان کی روز روزی روٹی میں برکت ادا فرما اے اللہ جو کاروبار سے پستے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق ادا فرما آئے اللہ جو بیمار ہے ان کو شپاہی کا ملا اور فرما آئے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ان کو کربر کربر چین و سکون مسیح فرما آئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے آئے اللہ ان کے گناہوں کو ماں فرما دے آئے اللہ ان کو اللہ کے اندر جگاتا فرما آئے اللہ تیرا قرآن تو یہ کہتا ہے کل یا اہل کلیمتو آئی, آئی عیسائی تم ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے ہمارا عیسائیوں کا یہودیوں کا جب کلم ایک ہی اللہ اے اللہ, اللہ جب یہودیوں نے بدل دیا عیسائیوں نے بدل دیا تو وہ الگ ایک مذہب بن گیا اللہ جب عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور اسلام کا کلم ایک ہے تو پھر میرا نبی ہم امت اسلامیہ کو مسلمانوں کو پھر بہتر بہتر فرقوں میں کیسے تقسیم کر سکتا ہے یہ, نبی، یہ قرآن تو یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی ایک کلمے کی دعوت دیتا ہے پھر ہم چار چاروں چھ چھ اور آٹھ بہتر بہتر فرقوں کی طرف کیوں بلائیں آئے اللہ ہم سب کو بھی ایک کلمے پر متفق فرما دے آئے اللہ ہمارا کلمہ بھی ایک ہمارا قبلہ بھی ایک اے اللہ ہماری فرض نمازوں کی تعداد بھی ایک ہمارا اللہ بھی ایک ہمارا نبی بھی ایک آئے اللہ ہمارا امام بھی ایک بنا دے اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم اللہ، ہمیں رہتی زندگی تک صرف امام کائنات جناب محمد رسول اللہ گرمتی پر مبردار بھی بنا دے جب ساری چیزیں ایک تو امام بھی ایک اور وہ ہے امام اعظم امام کائنات امام سکلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ. ہمیں نبی کی کرنے کی توفیق قدا فرما نبی کی اتباع کرنے کی توفیق قدا فرما اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ نہ فرمانا الحمد على محمد اللہ محمد محمد اٰمین انک لا الہ <سؤال> انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وبلاغی الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انخزنا واینا تغفر لنا وترحمنا من الخاسرین ربنا تقبل منا اننا قد ضللنا وعلما وتب علينا انك انت الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلى الی و صحبیہ اجمعین برحمتک Gracias. No, no, no.